وسلام علیکانبی اللہ علی نور اللہ رسالہ زیاد رد السلام پیج نمبر دو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر بھی دو بروز قیامت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 کہ آدمی تصور کرے نا تو کہاں پہ جائے کہ جیسے کسی نے ایک گانا بولا گنا بھرا گانا میوزک والا اب اس نے مثال کے طور پہ سو آدمیوں کے سامنے یہ گانا سنایا تو اس کو تو گنا ملا گانا سنانے کا جی ان سو آدمیوں کو بھی گناہ ملا پھر ان سو آدمیوں کا گنا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 میں پہلے یہ کرتا تھا اور میں نے مختصر ہو. میں لمبا چوڑا لوگ سنتے نہیں ہیں ایک کا ڈیڑھ منٹ کا ہو تو اپنا تعارف ہو اور ہو مطلب وہ سوری پیغام یعنی کہ ویڈیو جی جی جی میں میں یہ کیا تھا اور میں کرتا تھا ان میں دعوت اسلامی کے برکت سے میں نے توبہ کر لی اور میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے گانے یا میرے ڈائلاگ یا میرے جو بھی یہ فنکشن کے جن کے پاس بھی جو ویڈیوز ہو یا وائس ہو وہ مہربانی کر کے سب ڈیلیٹ کر دیں میں توبہ کر چکا ہوں اس طرح کے دو چار جملے آپ بول دیں گے نا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس سے آپ بری ہو جائیں گے توبہ کر چکا ہوں اب آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو خالی وہ جیسے کہ سو آدمیوں کے سامنے کسی کو جھاڑا کسی نے اور پھر کان میں دیا سوری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 کہ اب میرا یعنی کہ پہلے تو پرانی تصویر آئے آپ کا بولنا بھی آئے پھر اچانک پھر آپ کی ہوا ہے کہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اب الحمدللہ میرا مدنی ہو لیا ہے جی اس طرح بس بس کی ترکیب سے آئے آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہوا انشاءاللہ جی. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مائی. میری کیفیت کیا ہے میرے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں نظر والے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کو محسوس کر سکتے ہیں آپ بابا فریض سرکار سے آئے ہوں اور میرے حیش ہے میری کہ دس سال سے ایک شدت میں ہوں دس سال سے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 مصحبی بل اسباب یہ کھلے آسمان کرے ننگے سر عشاء کی نماز کے بعد پانچ سو بار پڑھنا ہے یا مصبل اول آخر گیارہ گیارہ درود درست بعض اوقات نیکی کی دعوت دیتے اور انسادی کوشش کرتے وقت یوں کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کو بہت سمجھایا یا میں نے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے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 اپنی حیثیت کے مطابق کسی کے نزدیک کوئی بات کم ہوتی ہے تو ہر نہیں اس میں اگر بہت سمجھا ہے, کہتے ہم نے بہت سمجھا ہے. عورت کو قبرستان میں جانا چاہیے یا نہیں کوئی کہتا ہے کہ جانا چاہیے کوئی کہتا ہے کہ نہیں جانا چاہیے آپ ذرا کرم خرما دیجیے عورت کو قبرستان میں جانا بنا ہے ہے کہتے ہیں گنا کا اظہار بھی گناہ ہے اگر ہم اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ ہم شوبیس سے ریلیٹڈ ہیں اور ہم یہ کیا کرتے ہیں ڈانسنگ کامیڈین تو بابا یہ شو کروانا کیسا ہے اپنے گنا کا ہزار گناہ بالکل مسئلہ ہی ہے بلکہ گنا سے بھی بڑا گنا سمجھیے کہ یہ بیویز والے ہوں یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ ویسے دار ہوتے ہیں سب کو پتا ہی ہوتا ہے چار دیواری میں تو کچھ کرتے نہیں ہیں دنیا کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں پھر ان کی موویاں اور یہ سب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 جب تک نہ ہو اس کو تو اظہار کرنے کرنا نہیں چاہیے یا جو کر بھی رہے تو بلا ضرورت کیوں کرے اب 99 کو پتا ہے میں نے فلاں گنا کیا تو اب سینچری پوری کرنا ضرور تو نہیں ہے کہ مزید ایک کو بتاؤں میں جو اللہ تعالی سے ڈرتا رہے اور اپنے گناہ کو بندہ چھپائے توبہ کرنے کے بعد بھی اگرچہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے لیکن اپنے گناہ پر ندامت تو عمر بھر ہونی چاہیے کہ کیا پتا یہ گنا مجھے آخرت میں کہیں پھنسا نہ دے حضرت سیدنا اکبت الغلام بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ایک بار کسی مکان سے گزرے تو بے ہوش ہو ہوش میں آئے تو بتایا کہ مجھے یاد سے گزرا تو یاد آ کہ اس جگہ میرا ایک گنا ہوا تھا ولی اللہ سے تو وہ حضرات اپنے گناہوں کو اس طرح مطلب یاد رکھتے تھے ماتا اس کے علاوہ. آپ سے دعا کی درخواست ہے ایمان کے خاتمے کی آمی. دعا کیجیے گا مل. اور دعا کیجیے گا قیامت کے دن شہزاد بخشا جائے میرا نام شہزاد ہے عام شہزاد بھی بخشا جائے اختار بھی بخشا جائے ہم سبھی بخشے جائیں آپ <تصفح> کی بار کا میار سے <تصفح> جیسے ہم کہیں جاتے تو کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہا کہتے ہیں مدنی قافلے میں کہتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہو نیکی کی دعوت دینے جا رہے ہیں لوگوں کو اعتراف گاؤں میں نیکی کی دعوت دینے جا رہے ہیں بابا لوگ بولتے ہیں آپ نیکی کی دعوت مسلمانوں کو دینے آرو رہو کافیروں کو دھونا وہ کافی ان کو دو مسلمانوں کو سب پتا ہے کہ اللہ ایک کے اور نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ان کو کلمہ بھی آتا ہے آپ کافروں میں جاؤ نا نیکی کی دعوت دینے آپ مسلمانوں میں جا رہے مسلمانوں کو سمجھا رہو کافیر ہیں جو کافر ان کو نیکی کی دعوت دھو نا مسلمان تو ہی مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں تو کیا جواب دیں ہم ان کو کیا کہیں جو مانیں مسلمانوں کو نیکی کی دعوت صاحبہ کرم بھی دیا کر کے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 الارقم مکہ مکرمہ میں ہے یہ کوہ صفا سے قریب ہے یا صحیح ہوتی ہے وہ ہے باہر اس کے تو وہ دار الارقم وہاں مسلمان جمع ہوتے تھے وہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو دین سکھاتے تھے وہیں یہ انتالیس ہو چکے تھے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں پہنچے تھے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 پوری کرنے والا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم تو سکھاتے رہے سکھاتے رہے مسلمانوں کو سکھاتے رہے نیکی کی دعوت دیتے رہے گنا کے بارے میں خبردار کرتے رہے صحابہ آئے بھی یہ کام کرتے رہے اولیاء آئے بھی یہ کام کرتے رہے تو کیا مسلمانوں کو نماز کا نہ آ جائے بے نمازی رہنے دیا جائے ان کو اندر چھوٹے تو کوئی مطلب تھوڑی بہت بھی جس میں سمجھ ہوگی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 نماز کا بھی نام تو اس نے سنی رکھا ہے یہ بالکل نادانی والا اعتراض ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے آپ وہ کیے جائیں مدنی کافلوں میں سفر اور آپ یہ نہ کہیں کہ میں نیکی کی دعوت دینے جا رہا ہوں یہ آپ کے لیے مدنی بھول ہے میں, میں تو سیکھنے جا رہا ہوں حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم ہم مطلب کیا نیکی کی دعوت دیں گے اپنے آپ کو تو نیکی کی دعوت دے لیں اور میں سیکھ رہا ہوں اب وسیم نیکی کی دعوت بھی ہم دے رہے ہیں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 کوئی سمجھے نہ سمجھے اس سے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو سمجھانا ہے آپ کو جو بھی ٹائم تھا تین دن وغیرہ وہ پورا کر کے آنا تھا پھر میں نے سمجھا وہ تو دوبارہ چلے گئے مدنی قافلے میں تو یہ کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے مدنی قافلے میں جاتے ہیں۔ اور کہہ کہ میں سکھانے جاتا ہوں مدنی قافلے میں اور کوئی بولے تو میں دو کلمے تو سنا دو تو بولے گا ایک کلمہ تو یاد ہے دوسرا تو دو دو دو دو دو دو میرے کو نہیں آتا ہے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 مو بھی صاف رکھنا ہے ہر ایک کو جو سمجھتا ہے ان چیزوں کو انفرادی کوشش بھی کرتا رہے ایک ایک کو سمجھا کر اپنا ثواب کھڑا کرتا رہے محبت سے پیار سے اس کے لیے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والا ذہن زیادہ ہوتا ہے یا چلو یار کرتا ہے کرنے دو نہیں تو سمجھاتے رہے آپ ایک لاکھ مدنی کا اپنے سفر کروا دیں یہ اپنی جگہ پر ہے اور کسی کو نماز کا ایک درست مسئلہ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 اس لیے اگر یہ سارے اس طرح کا ذہن لے لے نا سمجھانے والا وہ سمجھائیں محبت سے پیار سے جھاڑ کے نہیں بدھو ابھی تک تم کو نہیں پتا چلے گی مسالہ تو وہ نہیں سمجھے گا اور جھگڑا کرے گا اور یہ شرن بھی غلط کہ اس سے دلازاری ہوگی تو شفقت سے پیار سے بھلے سو مرتبہ سمجھائے اگر پیار سے ہی سمجھائیں جھاڑ ڈاڑ کر کوئی سمجھے گا نہیں وہ مسجد آ جائے گی اور دل آزاری ہوگی اس کی تو سب سمجھاتے رہیں گے جو مسجد کی اگر کوئی بے ادبی کر رہا ہے اس کو محبت سے سمجھائیں گے تو ان اللہ اس کا فائدہ ہوگا وہ نہیں بھی مانے گا سمجھانے والے کا ثواب کہیں نہیں گیا ثواب تو ملے گا ان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 پوچھنے پر امیر حل سنت دامت بارہ کہا نے ارشاد فرمایا کہ میرے سجدے کی جگہ پر تیل کا نشان لگ گیا تو اس کے صاف کی کوئی صورت ہو تو پھر جب وہ اس کے صفائی کی صورت بنی تو کچھ قرار سا آیا بابا جن بہت سے کی جو اسکن ہوتی ہے وہ بھی آئلی ہوتی ہے بہت زیادہ نا؟ آٹومیٹکلی خود بخود ہو پسینے میں چکناٹ تو ہوتی ہے اسکن ہی آئلی ہوتی باقاعدہ چکناٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے نا چہرے پہ ناک پہ پیشانی پہ کہہ دئیے نماز میں نشان پڑا اس کو میں کوئی گناہ نہیں کہہ رہا نماز پڑھے گا آدمی تو کچھ تو نشانات پڑتے لیکن اب اپنا مزاج ہے یار. اپنی وجہ سے کچھ نہ ہوں اپنے صاف ستھرے میں تو اگر پڑ گیا نشان تو اگر کوئی صفائی کر دے اس کی تو انشاءاللہ اللہ ثواب ملے میرا نام محمد زبیر اختاری امدیدی کابینات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 ہونا چاہیے بیٹا مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے بیٹے کی خواہش کرنا کوئی گناہ نہیں ہے قرآن کریم میں حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ اللہ نے بیٹے کی دعا مانگی تھی یا علیہ نبینا اللہ علیہ والسلام کی ولادت ہوئی ٹھیک ہے نا بیٹا مانگنے میں کوئی حرض نہیں پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے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 امید تو رکھتا ہے نا وہ کے کوئی حرج نہیں امید رکھنے میں کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی بیٹے کی امید کرتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے اس میں کوئی ممانت نہیں اور بابا اگر بزرگا نے دین سے وارڈ کرے کہ بیٹے کی ترکیب ہو جائے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مزارات میں آپ جاتے ہیں اور مزارات میں جا کر آپ ان اولیات سے بیٹا مانگتے ہیں تو یہ مطلب اس پر اعتراضات ہوتے ہیں اس میں بھی حرج نہیں بیٹا او گیا سے مانگنے سے مراد یہی ہے کہ یہ دعا کر دیں ڈاکٹر کو بھی تو بولتے ہیں ایسی دوا دو کہ میرے کو ٹھیک ہو جائے پھر بولے یا اس ڈاکٹر نے اپنے کو کھڑا کر دیا ٹھیک کر دیا حالانکہ سب جانتے کہ شافی المراز اللہ تعالیٰ شفا وہ دیتا ہے تو یہ مجازی نسبتیں ہوتی ہیں حضرت جبریل امین علیہ صلاحت والسلام نے بی بی مریم کے پاس تشریف لا کر یہ فرمایا قَالَ ان أَنَا رسول و ربی کی لی احب لکی گلا <زَكِّيَّا> کہا جبریلا مین نے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے سترا فرزند دوں تو جبریلا مین نے یہاں کر بیٹا دوں نراج شریف میں لکھا ہے کہ بی بی مریم کے پاس کھڑے ہو کر علیہ السلام نے بیٹے کی دعا مانگی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے دیا اب جب کسی کو تنخواہ پوری نہیں ہوتی تو وہ سیٹ کو بولتا ہے تو میرے کو پورا نہیں ہوتا میری تنخواہ بڑھا دو اب وہ سیٹ جا کر بولے گئے میرے سے روزی مانگتا ہے اللہ سے مانگ تو یہ جمے گا نہیں واقعی اللہ ہی دیتا ہے روزی سیٹھ ایک ذریعہ ہے تو اسی طرح ولی سے ہم نے بیٹا مانگا مزار شریف پر جا کر تو وہ ولی جو دیں گے وہ اللہ کی اٹاس سے دیں گے وہ دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول ہو جائے گی تو ہم کو بیٹا مل جائے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے امیر اہل سنت کی بارہ میں سوال ارض ہے کہ منت کس طرح مانگی گئے اول تو منت مانگے صرف اللہ کے لیے اللہ کے لیے فلاں کام مجھ پر ہے یا اللہ کے لیے میں فلاں کام کی میں نے منت مانی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 ہماری تجوری جتنے چاہو کھلی اختیارات تو اتنی نہیں ہے لیکن اتنے زیادہ بھی نہ ہو اور اتنے کم بھی نہ ہو نہیں کہیں ایسا نہ ہو چوری کی اجازت دینے والا بن جاؤں آتی مار کے وہ سوال کر لے مطلب بس آپ کو اجازت مل گئی ہے کہ جو لینا لے لو تو یہ آپ کو کرنا باپا جان کھلی اختیارات نہیں ہے لیکن بس اتنی ہے کہ گزارا ہو جائے تمہارا دیکھو نا آپ انہیں سے بات کر لو کہ میں آپ کو بغیر بولے لے لیتا ہوں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 وہ جواب دے دے نا آپ کو وہ زیادہ میرے ہم مطلب ایسا ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے بول دیا کچھ اس میں کہ ہاں بھائی اندر اسٹوڈ فلاں ہے تو ٹھیک ہے تو پھر وہ ساروں کو ہی ہوگا کہ یار ماں تھوڑی منا کرے کیا. باپ تھوڑی منا کرے ارے پوچھے تو دیکھو منا کرتے کہ نہیں کرتے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 فیضان سنت کا درس اپنے اوپر لے لیں علاقۂ نیکی کی دعوت میں آپ شریک ہوتے ہیں تو اس طرح بارہ مدنی کاموں میں اپنے آپ میں آپ مصروف کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ وہ استقامت کا زیادہ چانس پیدا ہوگا